تو تم ہی کیا ہوا کہ منفکوہے کے بارے میں دوفر ہو گئے اور اللہ نے انہین اندھا کر دیا ان کے کوتکوں کرتوتوں کے سبب کیا یہ چاہتے ہیں کہ اسے را دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز اس کے لیے رانا پائے گا